سنی محبت کے ساتھ نار تکبیر نار رسالت نار تحقیق سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی, مرشدی،, مرشدی،, مرشدی، نار غوثیہ یہ اسٹیج والے حضرات میں نے عرض کیا ہے آپ پیچھے پیچھے ہٹ جائیں پچھلے لوگ ادھر بھی ادھر بھی استاد صاحب کیبلا کی زیارت کر سکیں انتظامیہ حضرات کسی دوست کو پریشان نہ کریں اور کسی کے آگے کھڑے ہونے نہ ادھر آپ ادھر ہو جائیں کبلا جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں استاد صاحب کبلا کے دائیں بائیں وہ پیچھے ہٹ جائیں اور دوستوں کو استاد صاحب کی بلا کی زیارت کرنے دیں پیچھے اگر جگہ نہ ہو تو نیچے کافی جگہ ہے آپ حضرات تشریف رکھیں میاں صاحب کی بلا پیچھے میں کاری نسیم صاحب نے جس دوست کاپیاں پارو کیا ہے وہ مہربانی فرما کے تو تک پہنچا دیو اور جنہ دوستان نے دوران ختاب استاد صاحب کی بلا دی خدمت کرنی ہوسا درمیان چ آ کے کسے دوست پریشان نہیں کرنا آرام نال آ کے نظرانہ پیش کر سکتے حضرات شور بند کرو بھائی الحمد للہ ہلوی ہو بہل المغرت و والصلاة سلا ملا عب دلقف خوش کس پن سل وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنان ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أَزلل إلَ கொ نற منذ بالله صدق الله مولا للعظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسل مسلیم روک شوق نال بلند آباد میں اولاد وسلام علیک سی یا رسول لمبا یادی حبی بم تو سلامکیا سدییا نورل وا آلکوشابیا سر الباطن والاظهار سبحان الله سبحان الله سید السادات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سید مراتب علی شاہ صاحب میزبان گرامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر زمین اجرا شاہ مقیم زیر سایہ بٹیا خوہ عظیم الشان جلسہ عام بسلسلہ ملا د مصطفا اللہ علیہ وسلم و سے غوطل ورا جیسے احتمام اور شان نال اللہ تعالی شرف قبولتا فرماوے عرش والا رب فرش والے بندیاں پاک سدکا رحم و کرم فرما سڈیا سیاہ کار سڈے کیتے مکالیا نی رحمت کی پردہ پوس چادر نہ چھپا نہ اس جہان ضلت آئے نہ اگلے جہان ضلعت آ دوستان گرامی کیونکہ اس مبارک اجتماد نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی و بارکہ وسلم نار اور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ نار تو نا چیز جناب دے سمڑے جس موضوع عنوان تے تھاروضاد تے پیش کرے گا وہ ہے غوت اعظم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت میرے خیال دے تیسری جگہ تے موضوع جو چوتھی بیان ہو گیا، ہو رہا ہے اس موضوع نو اخذ کی کیا دے مبارک شعر مبارک تو شعر مبارک عام مشہور مساجد ات لکھا ہندا ہے غوث آزم درمیانے او لیا جو محمد درمیان امبے یار جس کا ماننا ہے کہ غو انج نے ولییا چی نبی رسولہ اکرم نے اور ظاہر بات ہے سارے نبیا رسولوں چ رسول اکرم ایک ممتاز اور نرالی اور وکری شان دب ن فیض دی تعالی ان ہو آپ جو ان مشابہت رکھتے نے مناسبت رکھتے نے اس گل تو یہ مطلب ہے کہ ولیاں ولیا آپ دی شان اوہی او نبوت د فیض امبیا باباستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء فیض باباستا غوث اعظم یہ تو ہے اجمال احت تفصیل کرنی احاطت کرنی گویا اے بیان اس مبارک شیر دی شرح ہو جانے گو سے آدم درمیان اولیاء چون محمد درمیان امبیا اجرا اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ! شاہ مقیم دے بزرگ حضور مقیم الاولیاء شاہ مقیم راہ اللہ آپ غوث پاک میر جسمانی نسبت بھی رکھتے تو روحانی نسبت بھی رکھتے نے رکھ سلسلہ بھی ہے نسب بھی گیلانی نے نا گلانی تو ان کے بزرگوں کا ذکر خیر گا ہو سکتا ہے وہی اپنے ہاتھ مبارک بارگاہ اٹھا لین اگوں اسی طرح سلسلہ بسلسلا سلسلہ بارگاہ رب ال فریاد پہنچ جائے از گرامی اللہ ج او مناسبت بیان کرن تو پہلو یہ تمہید عرض کرنا پیا کہ دو قسم دیا ہندی کمال دو قسم کے ہند ایک خودن اتائی ایک خودن قسمی. اتائی کا مطلب ہے اتائی مہل کسبی دا مطلب ہے وہ اتا جیڑی کسب بعد حاصل ہوندی ہے کیونکہ جو کسب نال حاصل ہو بھی, وہ بھی اتائی ہونی ہے نا. تو اعتبار ہی فرق ہے نا تو دو فضیلتاں کمال الہ تعالی طرف اتا ہوں نے ایک ہوں نے بغیر کرن تو بغیر محنت تو بغیر کسب تو اللہ تعالی طرف محض ادر فضل ازلی ن رکھ دیتے جم نہیں آئی کسی نے عمل نخل نہیں ہوں انہوں نے باہبی موہبی آتا جبلی خلخی بھی آخد حضرت عیسیٰ روح اللہ سلا تو وقت اللہ نلہ تبارک واد نے ایک شان اور عظمت بخشی کہ انہوں نے بغیر باپ تو پیدا فرمایا ہے یہ مہد عطا ہے کہ انہوں نے عمل دا کمال تو نہیں دا اور اگر حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلام نو شرف کمال بخشیا ہے تو ابے حکم پیا ہے چالی دن روز رکھو چیلا روز لا کے پھر آپ جانے اور شرف کلام تو مشرف ہوں یہ ہوں ایک عمل ہے اس عمل تو بعد اللہ تعالی نے وہ دولت عطا فرمائی گو آخنا ہے کہ آئی اللہ علیہ و والتسلیم کلام روزے اول تو ہی آپ کا حصہ سی، لیکن عطا اس عمل تو بعد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر دونوں سالہ کٹیاں کر کے اللہ اللہ تعالی نے آپ علیہ سلاح تو و تسلیم کے فضیلتا شانا ایسا ہی رکھی ہیں کہ جہڈیا روز اول تو آپ رکھیا گئی ہیں آپ تو کوئی عمل کوئی کسب کوئی محنت نہیں ایسا سادر ہویا جس کا ان نتیجہ قرار دتا جائے نہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل عظیم آپ اطاف فرمایا او کی؟ سارے نبیاں تو پہلا تخلیق پیدائش اور سارے نبیاں تو بعد تشریف آبری خاتم ان نبی ہونا چاہیے کون تو اولن نبی فی الخلق و و فی البعث فرمایا میں سارے نبیاں تو پیدائش تخلیق میں پہلے اور آن بعد ساری ساری کائنات آپ کی ذات شریف دا رحمت ہونا روز اول روز اول دا احسان اور عطا ہے بس اسے و تسلیم عمل نو محنت نو قسم نو دخل کوئی نہیں امت آس روف و رحیم ہونا یہ بھی اسی طرح دی فضیلت کہ جیڑی بغیر کیتیا آپ نو ہوئی روف کا مانا مشکلہ مشکل ٹالن دکھ دور کرا اور رحیم کا مانا ہوں سکھ لیا محققین حضرات نے رفت اور رحمت میں یہ فرق ظاہر کیا ع علامہ ابد الحکیم سیال کوٹی سبحان اللہ امام شیخ رافی تحتاوی وغیرہ وغیرہ نے اس گل اتفاق فرمایا ہے کہ رافت اور رحمت یہ فرق ہے کہ رافت دکھ ٹالن کا نام ہے رحمت سکھ لیا نام ہے تو تاں کر کے روف پہلے رحیم باد کیوں؟ کہ دکھ ٹالنا سکھ لیا پہلو ہوں دکھ دے سکھ آئے سوکھ ہی بھول جائے گا دکھ ٹال کے سکھ دینا تخلیہ پہلو تخلی بعد رعف رحیم یہ آپ دیا دو شانہ نے اللہ تبارکواد تعالی نے یہ بھی آپ نغیر کسی محنت تو بغیر کسی کمائی تو بغیر کسی سبب تو مہد اپنے فضل و کرم ادا فرمائی کی نظام دام ویخ دو کوئی پنجر جمد ہے کوئی شیر کا پیا ہے جسمانی لحاظ نال جد قدرت نے ایک جیسا نہیں بنایا تو روحانی لحاظ نال بھی تفاوت ہے اور اے ایک جیسے نہیں ہند یہ فضیلت ہوں دو قسم دیا ہو گئی ایک ہوئی جہیا کیتیاب دوسری ہوئی جہیا بہادوی ات آئی جہاں کیتیاں محنت ملدی نے مل دی خدمت شامل ہو جاتی وہ بھی مل جسلن تبجو ذرا جڑیاں اللہ تبارک و تعالی کسب اور محنت نہربانی ہے اور اتا دا ہے خوبیاں اور کمالات اور فضیلت او اپنے کسب اور محنت دا نتیجہ بھی ہوں تالک دار دی خدمت کا بھی نتیجہ ہوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی نظام قائم فرمایا ہے اپنی حکمت دے تحت کہ انسان جنات احسان کرد جانکی نیکی کردہ نیکیاں اور انہوں خدمت کا سلا اللہ تعالی وہ احسان کرے بھی اتا فرما جس طرح کے نی کرد اور یہ مطلب ہے جہاں حدیث شریف چڑا چنگا طریقہ اسلام میں چی کرے کرن نواب لادے سواب لبے گا دے کمی کسی چ نہیں آنی نہ یہ نہ ن سمجھ آئی سونا تو امت استاد شگرد ہوں شگرداں دیا نیکیاں دا اجر استاد نو پہنچتا ہے مریداں کا اجر پیر ساری دنیا کے ولیا دیکیا کا سلا اجر جانواس پاک میرا نو ہے اور امتاں تے نبیاں نیکیاں دا سلا اور اجر پاک محمد ربی نو جاری دار دام دا میرا لال پاک بہر شیر کلندر سمجھ سونا کیوں سید المبے صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسن کائنات نے نا تمام نبیا تمام نبیا دیا امتا. آپ الی سلاح و تسلیم تو کیونکہ فیض یاب ہوئی ان سب دیا خدمت نیکیاں او سب کٹیا ہو دیا. پاک مستفا کریم دے مبارک اعمال نامے شامل ہو رہی ہیں تا کر کے ولل آخرہ تو خیر اللہ کا منل اولا ہما ل... وقت ہر لمحہ اللہ د پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ترقی اور عروج ہو رہا ہے اللہ سمجھ نہیں آئی نہیں پچھلیاں امتوں دا سلسلہ ختم ہویا ہے آپ کی امت جاری ہو گئی ہوں اے احسان جیڑی اس کات کی اسلے ار آپ ہے معلوم ہویا اللہ تبارک مطالعہ نے اے نظام قائم ادالو علی خیر کا فائل ہی رہبری جو فرمائی عجر جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دے کئی فضائل کئی شانہ ایجیہ نے کہ جیڑیاں آپ نو مل دیاں پیین آپ سرکار دیاں مبارک کیتیاں اور اعمال شریف دا نتیجہ اور کائنات دے مومنین مسلمان اور خصوصاً امت مصطفیٰ دیاں خدمتاں مختلف رنگ کنے <سؤال> رنگ دی خدمت دی. بیان ہی نہیں ہو سکتی کس کس رنگ خدمت بھی کر دی تو سلاح تو و تسلیم دے مبارک حصے دے اندر. ساری امت دیاں نیکیاں اجر کٹے پے ہوں خدمت کٹیاں پہ ہوں دے نے, پہ ہوں دے نے. اے دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی طرف ہوں. دو طرح دے ترہ سجر مل رہے نے دو حکمتہ نے ایک مقامی مستفا ترقی ہو رہی ہے دوسرا امت دی بخش کا سامان پہ بنتا جو اصا تصا نیکیاں کرنے سڈے نیکیاں خاتے چاہیاں. سرکار پاک دے مبارک حصے آپ کو بارگاہ وچ نظرانے بطور پیش ہوئی ہوں آپ دی بارگاہ چ پیش ہونا تو آپ علیہ تو و تسلیم مقام بلند ہویا کیوں کہ کی امت بھی کیتی حقیقت میں رسول کا عمل سمجھو کیوں کہ کی راہ بری ان فیض انداح دی فید ہونا دا ہے، تو جب حقیقت میں عمل ان کا ہے تو ہوں آپ سلاد و تسلیم دنیا پاک تو چلے گئے لیکن آپ کا عمل نہیں رکا ہوا اگر آپ علیہ سلا تو و تسلیم تو بعد خدمت کا سلسلہ بند ہوں یعنی کیا مطلب کہ آپ دے محبت اور تعلق رکھنا والے خدمت گزار بھی نہ ہوں کوئی امتی نہ ہوں پھر دے نبی پاک دے جان لال اللہ دے پاک محبوب دے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا پچھو ہو جانا جب ہر رسول ہر امتی کا علم اور عمل رسول کے علم اور عمل کی تجلی ہوتا اپنا حقیقت موجود نہیں مولوی قاسم نانوتوی نے تحویر اناس لکھا ہے انہیں آخیا علم اور عمل امت دا حقیقت رسول کا ہوں فرید یا شیرد یعنی اتنے حقیقت کا مطلب نہیں سمجھنا کہ رسول ہی کر رہے نے امت کر نہیں رہی یہ مجاز ہے مجاز بھی نہ سمجھو یہ فیض ہے اتا ہے بابا سیلا رسول اتھا ہوں تو جے دے وسیلے اتا ہو رہا <ساس> انت ضرور جا رہے جب جا رہا آپ علیہ تو و تسلیم دنیا تو جد تشریف فرمائی پردہ فرمایا عمل کا سلسلہ منقطع ہوا ہوں اگلے امال نے یعنی کیا مطلب کہ ایسی کوئی آپ سلاحت و تسلیم دی ہوں، نیکی آپ کی ذاتی ایسی نہیں قرار دے, سک دے کہ جہی آخیے جی آپ دے نام عمل شریف چ رہی ہے اور اس دی وجہ ترقی ہو رہی ہے نہالی دا نظام ہے قانون کوئی انسان ہے سلسلہ منقطع ہوا جدو دنیا تو عمل کا تو ہوں امل اس دے خاتے چاہی جانا ہاں اگر ادے اہل محبت ہوابےدار ہوتی انہوں نے خاتے چ لکی رہ جا جسے جماعت جنا جہل محبت کا حلقہ ہے اس ہلکے مطابق او جا رہی ہے فیض فیض دا دجر ادھر جا رہا ادرو فیض آیا ہے ادھرو فیض دا دلا اور اجر واپس پلٹ کے ادھر پہ ہے اے سلسلہ جاری نبی پاک نے فرمایا انسان دا عمل منقطع ہو ہے مگر اولاد چھڈ جائے نیک و پانی ہے تح... نا حدیث مبارک میں اشارہ ہی کرنا مقصو جی دسنا تو, تو اندازہ لگا اگر پانی لا جائے اجر ملدہ روے او دا اپنا سلسلہ منقطع ہو گیا عمل دا لیکن پچھوں جڑا سلسلہ جاری کر گیا ہے اولاد سالے دع بھی منگتی تا درجے پہ بدھ ہے جی سلسلہ پچھو جاری اپنا عمل منقطع ہے لیکن او دے اپنے وہ عمل۔ اپنا عمل کٹ گیا ہے لیکن اپنے دا عمل ہو دے کھاتے خاتے جا رہا ہے تو ہوں اندازہ لگا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا عمل شریف وصال شریف تو بعد وہ منقطع ہو گیا لیکن آپ دے اپنے کتنے نے آہا آہا آہا آہا نارے, رسالت، نارے تحقیق تام میرا لال باغ بہاور شیر کلندر اپنے کتنے نے آپ اللہ توجہ ہے ہر نبی ہر نبی وہ حضور د خدا میں چی نو فلک میرا ہوں مدی نحفلک میرا جو امبیا او لیا محتاج وجو سنا جی آپ دیو فضیلت جی بسم اللہ آپ دیو فضیلت جہی آپ دے ذاتی عمل اور اعمال دا نتیجہ وہ مقام محمود دا اتا ہونا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذاتی عمل شریف کیڑا کیتا جس کی وجہ آپ مقام محمود ملنے مقام محمود مقام وسیلہ مقام شفاعت تبراہ تین نام نے آپ علیہ سلاد و تسلیم دے ایک خاص مرتبے دے جڑا قیامت نلنا اور ساری خدائی نے اس مقام تے ویخ کے آپ دی حمد کرنی اور اس مقام کھلو کے آپ نے ساری خدائی دی شفاعت کرنی کی مومن کی کافر ہر کس دی ابتدان مصیبت پہلی تو جڑی جان چھٹڑی ہے وہ صرف اس شفاعت دا نتیجہ ہونی او شفات کو کوبرا آدھے وسیلہ کوبرا اخذن مقام محمود او مقام محمود کہڑی دا نتیجہ آپ دی تحجد دا نتیجہ امت دعا درود دا نتیجہ اتح گیا کئی شانہ وہ جڑیاں رب نے اون دے چڑیا لیکن کئی شانہ وہ نے کہ جہاں قسب پہ اتاہی عمل نالیاں اتا ہوں تے عمل اپنا بھی اپنا سجنا وہ سجنا دا عمل بھی اپنا ہی پھرو ادھر جانا پرانے مجید فرقان حمید سنا ارشاد ربانی فتح حجت نافل ات اب آسا کر سبحان اللہ اے محبوب تحجت پڑا کرو نا فی صرف تڈے واسطے زائد زیادہ فرد کیتا ہے کسی امتی واسطے نہیں کسی نبی ہور واسطے فرد نہیں تھی ہوئی تہجد کی نماز صرف پاک محمد دزاعتا واسطے فرد تھی اللہ تعالی فرمایا اے عباد کا رب کا مقام محمود محبوبا تحجد پڑھنا تیرا کام محمود مقام محمود عطا فرمانا ساڈا کام آسا اللہ تعالی بولیا امید قربا لیکن محمود یقین دس واسطے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی تعالیٰ آسا یقین واسطے استعمال ہے رسول دی طرف و یقین آستے استعمال ہود ہے کیونکہ اللہ و دولا شریک مولا جدو کسی نو ہے تے کر تین گا او ویخ رہا ہوں ایک کامیاب ہونا میرے پاک نبی صحابی ارد کردہ یا رسول جدو آقا نامدار خدمت کرائیے پانی وضو دا منگوایا صحابی نے وزو کرایا سرکار فرماندے نے سل یا ابھی और रबी आ मंग की मंगने अर्द कर दड़े स्याने सन साहब वेख्या सोना मे च आ जाए आप ही प्या फरमा हूं क्यों ना हो मंगा जब कुछ या जा अर्द कर दोने मुरा फाका ताका फिल जन्ना मैनू जन्नत अपने न रख ली سرکار سلسل فرماندنے ہو گیا پر ایسرتی سجو دے سجدے بہتے کر کے میری مدد کریں کی مطلب نہیں را تے تی نارمی تین بھی کرنا پینے لیکن وعدہ ہو گیا گل پوری ہو گئی ہوں جڑا سجدے لبنے سن وہ بھی سرکار دعا دی دی برکت را ہی لبنے سن کامیابی لبنی سی تو وعدہ جو ہو گیا ہے اور سجنا اللہ رسول دی طرف جڑی گل وعدہ ہو جاوے وہ پھر ٹل دل اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں فرماندہ توجہ ذرا ہوں سد کے ات اللہ تعالی نے فرمایا سا واسطے کیوں دلیل جدو اص ازان سننے ازان تو محمد انل وسیل توجو میرے والے ویکو آتے محمد محمدن الوسیلہ والفضیلہ رف مقامی شفا تو ایس دعا دے اندر میرے موجود یہ پوری گل پوری تفصیل لال موجود ہے تفصیل لال موجود ہے فرما رہے دعا منگنے آئے اللہ اور متبادر اے اے تو نا جی اس اندر کوئی شک نہیں ہو بے توجہ اے اللہ رب هذه اس پوری دعا دبا وسل کام قائم ہونے والی نماز آتے محمد دل وسیلا محمد نسیلا فرما فرمان آتے محمد انل وسیلا سو مقام محمود اور آپ مقام محمود تج دے نعرہ تکبیر نعرہ رشال نارے تحقیق باق بحاور شیر توجہ ہے صحیح زیادہ وقت نہ توجہ ذرا و بسو مقام اے اللہ مقام محمود سے نبی فاق نو بھیج دے خاص ایک مقام ہے جہاں وسف نہیں بیان ہو سکتا بس ایسا در سکنے کہ مقام محمود ایک مقام, محمود مقام ہے کہ مقام ہی حمد والا ہے اس مقام سے بہن والا محمد اور مقام محمود اللہ بھی واچتا او مقام محمود اہ ج وعدہ کی جیدہ وعدہ فرمایا مطلب یہ نکلیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے مقام محمود دا وعدہ فرمایا تو وعدہ کتنے فرمایا آسا بسا کا رب کا اور نا چیز نے آخیا آسا اتے جہاں آیا کہ امید ہے آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا تو اس امید دا مطلب امید نہیں ہو دا مطلب وعدہ تو یقین کیونکہ اس دی تفسیر اس حدیث متوطرے چلدی وطتا جس کا وعدہ کیا آپ ورزقنا ور پر وردگار آتا پر شفاعت نصیب فرما یہ تو منگنا ہے اس دعا جی آپ ازان تو بعد منگنے تو اس مقام محمود بھی آ گیا وسیلا بھی آ گیا اور شفاط بھی آ گئی یہ تینوں کٹھے کیتا گیا ہے کہ اس مقام تلو کے کائنات نے وسیلا بننا او مقام محمود کے اتنے سب کسی نے حمد کرنی آپ نے ہر دی شفات کرنی او شفاعت توڑیے حساب شروع کرن دی نہ نبیاں نہ ولیاں نہ کافرہ نہ مومنا کسے دا حساب نہیں شروع ہونا جنہ چیر پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دا دروازہ کھولن گے نہیں اس مقام نو پیر باہو بیان کیتا ہے انہیں تین چیزہ وسیلہ توجہ ہے وسیلہ مقام شفاعت قبرہ مقام محمود ہے پیر باہو نے یہ نو اپنے رنگیں چھوڑ بیان کی آپ فرما دینے بے بسم اللہ اس اللہ او بے بسم اللہ اس پارا ہو نال او شفاتر عالم نال شفات سرور عالم جھٹ سی عالم سارا حدوں بے بےحد درود نبی تے جس دا ایڈ میں قربان تلا تو بہو بہو میں قربانی تو پاہو جنہ ملے یا نبی سہارا بندے پہ کرنا سد کے جا سونے نبی مقام میں محمود اس نے فرمایا ہوں مناسب دسن لگا گا اس پا دی سونا نبی صلی اللہ تعالی وسلم مقام محمود محمود بارے فرمانا سی دو بول دیا ولا فخرہ آنا آدم یوم ولا فخرا فرمایا میں قیامت والے اولاد آدم در سردار قیامت والے دن اولاد آدم در سردار کیا مطلب بنی نوے آدم نوے آدم مراد جی حضرت آدم خود بھی شامل بے فرمایا ہمدار جھنڈا اللہ میرے ہاتھ میں محمد نے جھنڈا چکیا انہیں کی مطلب ہر نبی نے اللہ دی جو حمد کرنی ہے میں محمد حمد والے جھنڈے تھے معلوم ہو یہاں توجہ را کھلا دیا بندیاں جو میں سپاہ سالا رکھے ہوندے ہیں فوجی پیچھے ہوندے نے جو کردے نے اوہے کھاتے ہوئے جاندے ہیں ایسے ترہ جھنڈا نبی دے آتے چونے ہیں ہم دجیری نبیاں کرنی ہیں کھاتے سونے نبی دے جانی ہیں امت کرنی ہے دے سرکار دے نظرانہ آپ حضور دی بارگاہ آپ دے وسیلے نال اللہ دی بارگاہ آپ فرما دینے انا, انا سیدو بلد آدم ولا فخر یوم القیامہ کیا مطلع دن اے ہوئی مقام محمود فرمایا اے سے متعلق فرمایا میں اولاد آدم دا سرداراں کیا مطلع دن ولا فخر فخر نہیں فخ ایڈی وی گل پکڑے فرما نے فخر نہیں سمجھو ذرا اے ہوں سونا نبی غوث پاک دا نانا غوث پاک میران پاک دبا جی ممبر نے کھلو گے آ پیلان فرما دے نے آنا سو بول آدم یو مل قیامت والا فخر میں قیامت آن اولاد آ دمدر سردار قیامت دن کیوں فرمایا ہے دے اتے ہی نہیں پر اتے کسی مننے کسے نہیں وہ جہان منا دا جہانے جی آدھے گی انگوٹھا رکھ کے دے مننے کے نہیں تھے ہر کسے مننے کیونکہ مالک یو دن دا مالک تصرف سارا ہاتھ کوئی اختیار نہیں ہونا جو کچھ ہونا رب العالمین دی طرف ظاہر ہو رہا ہونا ظاہر ہو رہا ہونا تو سونے نبی فرمائے میں کیا مت والے دن اولادِ آدم دا سردار بنی نو آدم کی مطلب میری سرداری اوتھے ظاہر ہونی ہے ہر کسے دے ظاہر ہونی ہے دعوی میں ایتھے پیا کردا ہوں دلیل اوتھے ہوے گی دعوی میں ایتھے پیا کرنا وا دلیل اوتھے ہوے گی توجہ فرما صدقے جاواں سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے بلا فخرہ اس وال فخر دے اتے تھوڑا جا نزرگ فرمایا بلا فخرا حضور فرما دے نے میں اولاد آدم در سردار فخر نہیں کی مطلب فخر نال نہیں پیاخدا سونے امر نال پیاخنا امرا ہے میں میں ایک مان وے دجا مان آئے میں فخر نہیں کردہ میرا کوئی فخر میں بنو کوئی فخر نہیں تھوڑا حق بن دے میں محمد آکا ہونے تھی فخر کرو نارا تقبیر ناراسال رسالت! رسالت! شیر اسلام محمد یا حضرت علامہ مولانا مفتی فضلام چشتی صاحب ادام اسلام تمبیرا لال شیر کی مطلب کوئی کسی کوئی... نے کوئی... کوئی... سردار ہے دے علاقے کا سرداری تخر کردہ حضور فرماندے نے میں سرداری فخر نہیں کردہ بندگی دے کرنا تسا میرے سردار منع میرے جیسے سردار ملن تے تھی فخر و نم گیا جو ان سے مس تگنی ہوا <تصفح> وہ جہن میں گیا جو ان سے مس تگنی ہوا <تصفح> وہ جہن میں گیا جو ان سے مس تگنی ہوا خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ارے ہے خلی حاجت رسول اللہ کی توجہ ایسے ہی خیران گل لمبی نہ کریں یار ارد پہ کرنا توجہ بلا فخرا فرمایا فخر نہیں امر ہوں امر والا جانے میں او دی بندگی دے رکھنا وا مین اس شاید فخر ہے کہ میں اس کا بندہ ہاں اور رب جد آپ اپنا بندہ فرما چڈ دے چی جی سونے پاک محمد دا دل سکون پا ج دل تھر جبح لوی اصراب ابدیگر ابد چیز دیگر عبدہو سراپا انتظار وہ سڈا کلندر اقبال فرما ہے آدھا جل عبد ہو رہے ہو رہے ابد ہو جا انتظار کرے آخ ربے اور جواب آن ترا نہیں اب تو یہ ستا ہو ملتظر ہو سر پا او التظر این مشتہ کل محمد سبحان توجہ دا رضا بول جی سبحان اللہ کرنا سب کے جا بلا فخر, آگل فرمایا فخر نہیں امر امر دے مطابق پاک محمد کریم نے دعوی فرمایا میں اولاد آدم در سردار کیا مکل دہار توجہ فرما ادھر سونے دا پتر پاک میرا بیٹھا سی ہوں اے واحد نے توجہ رکھ نبیا کسے نبی نے اعلان نہیں نہ اللہ تعالی طرف امر آیا کہ آکھو میں سردار ہاں سارا کا صرف زبان حبیب اللہ نکلے نکلیا اللہ دمرنا نکلے وچ محمد پاک نے ساری خدائی سردار ہون کا دعوی کی ولیا کسے ولی دوں شریف چ نکلیا۔ نکلیا اسی طرح غوث پاک میرا ممبر دے دے نے کھلو کے آپ فرمان دے نے وی الا را قبا کلے ولی اللہ فرمایا میرا قدم سارے ولیاں دی گردن دے توجہ میرا لال پاک ہے سونا ادھر سید ال امبیا منہ شریف چبیا ادھر سید ال منہ چبیا اتے امر آیا تھے بھی امر آیا مت سمجھے نفس بول پیا تھی نہ جنہیں گل کی اُنہوں کا اپنا نفس بول پیا توجہ خر ادر ویخ کسم اسدی جبزہ قدرت چیری جان ہے میں کتاباں تواڈے سامنے ٹیر لا سکناواں سن دا الیاں لکھیا ہے حال غوث پاک دی روح شریف جسم وچ نہیں آئی پیدائش دے وقت حالے دور پے سن اللہ دے ولی پہلو کہندے رہندے سن کہ بغداد وچ ایک سید دا بال آونا ہے ہت ہت جن نے کہنا میرا ایک قدم سارے ولیاں دی گردن تے تے سارے نو مننا پینا ہے پھر جدو آپ آ چکے نے اما شکہ میں اتحر پھر ولیاں اس دور دیا خبر دیتی انہاں نے ہے نڑے وقت آ گیا اس بندے دا جنہیں کھلو کے آخنا میرا ایک قدم سب ولیاں دی گردن پی جس پیدا ہوئے نے پھر کہنا او میں پوچھنا غوث پاک نفس بول پیا جہ پہلو پسند نا تفریح ہر غوثیہ نارِ غاسیہ نارِ غاسیہ حوالے سن دوئے سب تو بڑی کتاب تو ہے بہجت الاسرار حق حق دی شتنوفی جناندی توثیق محدث ابن حجر عسقلانی نے کی تھی کیونکہ محدث ابن حجر عسقلانی نے استاد نے شیخ نے ہو نہ کی تھی پھر امام محدث ابن حجر نے غیبتت الناظر فی ترجمت الشیخ عبدالقادر اے اونا کتاب لکھی اجڑی میرے آتھے چھے اونا نے فیر ایک گلائتھے لکھ لیا قلائد الجواہرچ قلائد الجواہرچ امام تازفی نے اونا نقل او احمبلی مذب دینے غوش پاک واحد قسم خدا دی کر کے آنا شخصیت نے جنات اینیا کتاباں لکھیا نے کہ سرد وارا برابر اور عجیب گا لیا کہ ہر مذہب آلے نے نا ہر مذہب آلے نے اے شرع اپنے واسطے باعث شرف اور فخر سمجھیا ہے اور باعث برکر سمجھیا ہے کہ میں یار چلو کوئی نظرانہ کتاب لکھ کے پیش کر دیا مت سرکار غوث باگ میراندہ فیض برکر ساڑے علویاندہ حق حق حق حق سبحان <تصفحان> اللہ توجہ ہے جی سبحان <تصفحان> اللہ اور میری گال سمجھ آئی جی میں کسی کے اطراض کا جواب دے چلا ہوں وہ <عی> <XT> جواب پائے پٹن اگر وہ آخر فلانی کتاب لکھا غوث پاک نے ان سندال پیش کر یہاں وہ بات نہیں چلے گی کہ فلانے نے کہہ دیا نہ سند ہو میں نال پیا پیش کرنا غوث پاک میرا جو اس وقت حال تک آپ دی روح شریف ہو. نہیں آئی ولی پہلوں پر خبر دے غوث پاک نفس, دی <عبار> دا نفس کی وجہ سر ادا نفس کی تے سی جی افس تے اصاوی نے اے معلوم ہویا انہوں نے نفس نہیں بلایا خالکن نفس نے آخیا ہے بول پتہ لگ گئے کہ امت مستفی میں محمد کی مثال ہے رو غیاں روشیاں میرا لال پاک بہاور شیر قلندر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خطا فری جو ہے جی, جی جیو, جیو, جیو, ہاک، ہاک، نا سوکر سوکران نرمستی نو نو بے ہوشی آئی ہے گل نکل گئی ہے بعد چ ہوش آیا توبہ کی نان نا جیوے سونے مدینے دے داجدار دا جی نانا جی دعویٰ فرما کے توبہ نہیں کی مستی نہیں سی ہوش سی اتو عمر سی جی پاک نبی عمر دلال چل کے اپنے ہوش حواس دے فرمایا ہے میں اولاد آدم دا کیا مطلع دن سرداراں نہیں فرمائی میرے پاک میرا رب دیا مال فرمایا کدی توبہ نہیں کی تھی کر دے آپ بول دے کر دے اوتے بولنا جی در ویخ وہ مقام جے درود نال توجہ مقام محمود جے درو نال درود نال دعائی نال امت دی خدمت نال پہ لب گئے روس پاک نو اے مقام ہر ولی ہر بلی روس پاک تو بعد آن آئے ہر ولی اور نبی دی امتو دی نال پیا بدا مت سمجھی قسم خدا دی کر گیا نا جی میں درود مجبوری دل چ بیٹھ گیا وے ہر بندہ پڑھ دے پاک نبی دی بار گاہ نظرانہ پیش کر دے میرے گوش پاک میرا پیار اللہ تعالی نے دل وسا چڈیا کیونکہ محبوبی کو کبراہ مقام تے اس واسطے جتھے بھی کوئی بلی بیٹھے اناروی کرنی پہ دروج دی بار گاہج نظر نہ دے اور کر کے غوث دی بار سبحان اللہ دے لکھ کوئی روکے نہ درود روکنے نہ یارویں روک مناسبتا مخلوق دی طرفوں نہیں پیدا ہوں خالق کی طرف ہندی جیویں ربیو مہینہ توجہ کہڑا مہینہ دا لو ربی ثانی دا ربی پہلی بہار ربیل دوجی دو بہار پہلی بہار پاک محمد دا مہینہ ہے ربیل سانی روس پاک دا مہینہ ہے نام پہ رکھی جسے ہال اسلام نہیں آیا اسلام نہیں آیا نام اسلے پہ مہینہ دے رکھیں کہ رکھا ہے اس رب نے رکھا ہے کیوں دیکھ رہا سی الام سو دیکھ رہا سی اگے وقت آنا ربی ربی ال اول رنگیچنا محمد نال ربیسانی رنگیچنا گوس نال ہونے ہوم دون کٹے پہلا نمبر پہلا ربی ال اول پہلو رکھیے کیوں رکھیے وہ سد لمبے آنے نبوت پہلو تو دوجا ربی اسانی کیوں یہ ولایت ہے پرہ رسالہ پائی ولایات پائی دے دو ہسے پیڑ دقدم یہ ہے سدک جاو اس ذات کریم نے ربی ارسانی پہلو چ رکھا یہ بارہویں مہینہ ہے ربی ابل ربیو لبل پہلو رکھا ہے یہ بارہوی کا مہین ثانی بعد چ رکھا ہے یہ یارویں دا مہینہ ہے ہوں مہین حالانکہ یارہوی پہ بارہویں بعد یار پہلا ہوں تو بارہ لیکن یہ کیوں الٹ ہوا اے الٹے سے واسطے ہویا ہے اچھا پھر وہ بارہ دی تاریخ اے یارہ دی تاریخ یار بعد بارہ پہلو مہینہ بھی پہلو جیویں شان پہلو ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ادھر دیکھ ایک ہوں نا شیشہ شیشے ہے اکس پرتو سامنے کیتا ہیں اے, اے پہلے ہے اوہ دوجہ ہے توجہ نہیں کیتے شیشے دے ویچ جیدی تصویر پہ ہوں دی اوہ پہلے ہے شیشے وچ جو تصویر نظر ہوں دی یہ دوسرا ہے وہ مرتبہ اول ہے یہ مرتبہ ثانی ہے آہ آہ آہ ربیع میں جو جلوہ فرما ہے وہ محمد ہے اور اگر ربیع ثانی کے شیشے میں غوث کی شکل میں نظر آئے تو عبد القادر کے ہیں محبوبیت قبرا کا مقام ہو جل رہا ایدر ٹھیک ہے ایسا بیٹھے زیر سایہ حضور سیدنا شاہ مقیم رحمہ اللہ جائیں گا پتہ نہیں کئی علاقے ایسے ہوں گے جتھے آپ دے شا... آپ دے نام شریف تو دنیا واقف نہیں ہونی کئی ایسے ہن کے ولی علاقے والے تو جا... واقف دوجے نہیں کوئی ملک آڑے کوئی عجم کوئی عرب, کوئی عرب. کوئی عجم واحد غوث پاک سونے نبی سرکار دا جتھے نام لیوا بیٹھا ہونا غوث پاک نو ضرور جاننا خالی جان دا بھی نہیں من دا بھی ہونا محبوبیت کوبراہ یا یہ حبیب خدا کوئی نہ بابے فرید نو مقام ملے نہ خواجہ موین جد نے فرمایا کہ میرے قدم سب بلیا دردن پہ تو خواجہ موین چشتی اج میری بیٹھے سر آپ نے جیتے نے بیٹھے ہندوستان چیٹے نے اوت فرمایا آپ نے فرمایا لج پا تردن دان سڈے سر اکاڈے اکھا دے سجنا وغیرہ بھی کی گل کرا میں آپ نے مرشد کی گل سنانا میرے گا پاک پاگ میرا مرشد بھی گل سولہ مناسب مناسب ہاں یہ ہے آپ مرشد کا ایسم شریف سی ہماد دب باس اور دب نے دبس یعنی ہوں دو گلا کر آپ دا مرشد شیخ دباس بیچ دے سن آپ شیری تی مکھی نہیں پہنچی شیرا سن خوش پاک میرا بدن تے نہیں بیٹھی کیوں کہ محمد عربی کے بدن پر نہیں مناسبت رلدیاں ویخ گلا آپ بدن مبارک دے مکھی مبارک مکھی نہیں بیٹھ دی آپ تو پوچھا گیا ادور کیوں نہیں بیٹھ دی آپ فرما نے میٹھے ہے گند کی گل اس واسے نہیں کی گند ہی نہیں فرمایا مٹھے دے بے میں ابدل کادر کول نہ دنیا کا مٹ نہ آخرت مٹ صرف رب کیونکہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا وہ دنیا ساڈا کلندر اقبال فرما تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا کیوں یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پاپ تکبیر رسالت رسالت لف جی جیو جیو جیو جیو لأ سبحان ادر میں ایک پاک محمد دی شفات سونا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے سوال ہوندا ہے نہ قبر ہاں اس محمد کے بارے میں کیا تو کہتا ہے یہ سوال ہوندا ہے غوث پاک میران فرماندے سن او مریداں جتھے بھی بیٹھے ہیں. اگر میرا پوچھڑے تے মুনکر نقیر تو پُچھھی عبد القادر کون ہے میں نام وساوے سن نقی رہن تو پچھی نکی رین کرتے ہیں تعلیم میں اور نکی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو فدا ہو کہ تم پہ یہ عزت ملی ہے فدا ہو کہ تم پہ یہ عزت یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے تم اللہ کلند یور رسول اللہ رسول نارسالت نارائ کاسیہ نارائ کسیا اسلام بٹے حضرت صاحب میرا لال پاک بہاول شیر. حق حق حق صدقے جاوا دربیخ مرشد دی گل سن لگا آپ مرشد پاک آپ کا امتحان لو کچا کہ پکے بول د کہ نہیں جے بول گا تو محروم جے راضی گا تو پھر مرحوم دے دیا گے رنگ چڑھا دیا گے فیض دن آلے ہمیشہ ادمانے ہی ہوں سڈے ورگے نکمے پھر رہی جاب نو دے سن مرشد پاک کسی نہ کسی بان جان کے ستا ویخا بول دے کہ نہیں آپ مرشد پاک نے عجیب جمعہ جمع پڑن جا رہے نے ایک جوڑا کپڑے دردی کا موسم دریائے دجلا دے, دے گزرتے نے مرشد نے سجے ہاتھ نہ دکا دتا دریا ڈگے اور میرا فرماندے نے ٹھنڈ پڑی سی جد میں ڈگن لگا میرے دل چ خیال آ جمع دہ دہال ہے اج گولی سی اور مرشد اور مرشد کا امتحان پاس جب وہ فضل کرے نا تو سوچا فر اوی دوجی آن ہی نہیں دینی جہ ہویا کھڑا سی فوراں خیال آ جائے جمے دن غسل کر لینا وا فرمایا بڑی سردی سی تکلیف بڑی ہوئی باہر نکلیا وا کپڑے کا جوڑا جڑا لیا سی بدل لیا توجہ مرشد دا وصال ہویا ہے قبرستان وال گئے اپنے خدام قبر انور زیارت دی فرمائی پریشان ہو گئے ہاتھ مبارک چوکے کلور گرمی دا وقت پسی نو پسی ہو آ گئے لمبی دیر دعا منگ ہی رہے خدا مہران پریشان نے خیر ادھر چہرہ پریشان ادرو وقت لما دع مہینے کی وجہ تھوڑی دیر تو بعد مسکرائے چہرے شریف دبارک پھیریا واپس آئے خدام نے پوچھیا دریافت کی تعدور کی گل سی آپ سرما دہ مرشد پاک نے دریا دس ہاتھ د اپنے سجے ہاتھ مین دھکا دتا سی میں میرا مرشد قبر اندر جنتی لباس ہے جر تاج بیران سونے کی جتی ہاتھیں سونے دے کنگلنے پر سجا ہاتھ حرکت نہیں کردہ ٹھہریا ہویا ہے میں جو دو میں کیا ہے پریشان ہویا مرشد دے ہاتھ مبارک نو کی ہویا ہے مرشد آخدہ عبدالقا دے رہا ہو او جی راتہ دھکا دے بیٹھا سا او دی صدا بیچ رب نے ہاتھ نو سن کر دیتا ہی دعا تو منگڑی ای فسیلہ تو بنے گا تے مکڑی ای ورنہ دو نارے تکبیر نار رسالت نارائنسالارائ تحقیق نارائ غوسیہ حضرت علامہ مولانا فخر امت محمدیہ فضل احمد چشتی صاحب حضور خواجہ شفی محمد چشتی صاحب حضور استاد محترم پیر سید مراتو علی شاہ صاحب فرمانے جدو میں ہاتھ اٹھایا وقت بڑا لگ گئے میں جدو میں ہاتھ رب دار گاہج اٹھایا مولا میرے مرشد ٹھیک کر دے میرے نال میں قبرستان چار والی ہاتھ چک عبدالقادر ابد دعا نہ دالی سبحان, سبحان اللہ, اللہ! سبحان اللہ! سبحان فرمایا میں دعا کر دیا میرے مرشد نے وہی ہاتھ اٹھایا ہے میرے ہاتھ نال ملایا ہے میں خوش ہو گیا سبحان اللہ, سبحان اللہ! سبحان اللہ! آہ! آہ! اسی ن سن فریاد یاد پی رو دیا پی رگداد والے سن فریاد یاد میں آخ سنا میں جا مین نہ کوئی میرے جہیا لکھ پہلو کاغذ ساڈے پتلیاں والے در تو دکنا میلو گن ہیرا تخش آؤں دو کنو بندے رپ ووٹ مل سکتے نے پر دلچ پیار نہیں آ سکتا وہ سدکے جاوا رب دے پیدا پیدا اور میرے کو پاک نے روپیہ نہیں لایا کنال لائی تے اے, اے سارے ہی نے, پر او نے, او ہی لائی اے میں محمد نے جی نا, نا, محمد اربی نے لائی ہے کسے نبی کو نہیں دی لیکن اے مثال میرے کملی والا مسل آخر جا ہناسبت نہ ہندی سونے نبی پیدا ہوئے نے آپ نے سجدہ فرمایا غوث پیدا ہوا ہے تو پتا چلے رنگ رڑدیا رنگ لڑدا ہے کوبرا انہوں ملنی ہے ولابرا بھی توجہ میرے تاجدار گورڑا نے آپ نے گل لکھی بڑی عجیب سنا آپ فرما دین یہ جڑا شیخ اکبر ایڈی وڈی شان کا بندہ ہوا کہ سوفیا اولی کاملی نے واقف نہیں لیکن علی ورگے واقف نے شاہ مقیم سرکار ورگ واقف نے شیخ اکبر پاک جہ دے والد دے کار اولاد نہیں سی ہوں آئے غوث پاک میرا کولو کیتی دعا فرماؤ ارد محفوظ فرمایا تھے بچہ کوئی نہیں پر ایک گل میری کانڈ تیری کانڈ نال کنڈ جوڑ وہ میں دے دینا میرے علی فرما بچا کیا جمع شیخ اکبر نے مقام محمود دا نقشہ چھکیا شاہ جی وہ بیان بندہ کرے گا ڈگ پے میں تو جدو پڑھیا سی حقل دنگ سی بھی یار ایج دا ہو آخر ظاہر بات سی ایک دیکیا قیامت ایک ہوئی خاص الخص یعنی اگلے جہان در ہو گئی خاص توجہ ہے تاں کر کے دا ورد ریا یا شیخ جلانی اللہ فکیر جیلانی شیرے شیر ربانی سرکار گل سنا آپ منکر آیا ہے جڑا اس ورد دا انکار کردہ سی آپ لکھی بیٹھے دا اپنے متعلق سامنے بار یا شیخ ابدل قادر جلان شرک آپ فرماندن ہاں یہ میرا قید میں لکھیا بھی ہے پڑھنا بھی آ مننا بھی آخ چاہ آوج چاہیے چھاپی کنڈ مار کے فرماندن ویخ دے صحیح دیکھا کی اکھ کدم اٹھیا ہاتھ بالیا سونے اج تو نہیں بری گلو نا تک بھی سال تحقیق نہ رے واشیا نے واشیا دما لاتا ہاور شیر قلندر. حق فرید یا فرید سبحان اللہ زندہ باد زندہ سمجھ جو ہے ہاں ہا ہان ہا ہا اللہ سجنا محمد درمیان سمجھ آ گئی ہاں ہاں ہاں آلہ حضرت امام والے سنت جہ بھائی مولا نا ہسن رداس ان یارویں بارہویں مناسبت نو اپنے رنگ چ پیشہ وہ فرما نے کیا غور جب گیارویں بارہویں یا غور جب گیارہویں باروی میں مہم پہ کھلا گو سولہ دم کون سا مہمہ تمہیں فصل پے فصل گیارہویں باروی تمہیں بسل بے فصل ہے شو ہے دیا حق نے وہ مرتبہ سلا ذرا داؤ کناڑی رڑ کے پڑھ لو دیا حق نے وہ مرتبہ گو سلالم دیا حق نے وہ مرتبہ کیا گور جب گیارہویں بارہویں میں آج ہم پہ کھلا گو سلا تمہیں وصلے بے فصل ہے <تصفح> شاہدی سے आए, وصل आए, आए। قرب बुर, बुर, बुर। بے فصل جدائی نہیں فاصلہ نہیں کیونکہ یارہ دے درمیان کوئی ہور عدد ہے <تصفح> <تصفح> تو فرماتے ہیں جس طرح کہ سونے یارہ بارہ بے کوئی ہور کوئی نہیں گوس کی ولایت تیرے تعلق ایس کوئی ہور کوئی نہیں صحابیت اپنی جگہ پر وہ صحابیت ہے بات ولایت کی ہو رہی ہے توجہ نہیں فرمائی یہ سب گل سنو پہلا کسی سوال لکھے گوش پاک کا یہ فرمان وقت حاضر کے لیے تھا مکبل ماں باد سب کے لیے دلیل دفن کر دینا گل ایدر جہاں کہ باد نہیں آخ گوش پاک دا انکار کر کے اس گل کا بلی بنتا توں بخاد کیا ہک کیا ہک جیو جیو جیو جیو جیو جیو جیو جیو جب تک صورت چاند رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا نارا تکبیر ناری سال اختلاف کرنے والے جگہ تو تگالتا کھا کے اختلاف لیکن اتنے ان بھی تسلیم جیو جیو کہ جے تھوڑا جا پاسا پھیریا نا تے کئی شاید لبنی تجوی ایک ہوں میرے کو آخری گل اقتباسلوار چشتیاں دی بڑی موت بر کتاب اقتباسل الانوار فارسی اصل ناچیر کو فوٹو کاپی اس اندر لکھیا ہے حضور سیدی بندہ نواز گیسو دراز باغ میرا تو بہت باد ہوئے نے آپ فرما نے گیسو دراز بندہ نواز بڑے بڑے بلی آشک ہوئے نے چشتیاں آپ فرما نے میرے دل خیال آیا ماس پاک دا فرمان بادالیا واسطے کوئی نہیں فرمایا بیماری یہ جی لگی مرن والا ہو گیا جو دل دا حال سی سارا مک گیا خوش نہیں لگے جی ایمان جانا ایمان جاندہ ہے پریشان د ہوا کی کرا آپ فرمند نے رب ایلام ہو جائے ابدل کادر سرکار میں میرے ابدل کادر کے ننانوے نام لکھ جی پاک محمد کریم دے دنانوے نام آخ رب دے ننانوے نام محمد دے ننانوے نام گاس آزم دنانوے لکھ اے سبحان اللہ حق حق حق حق فرمان دل میں 99 نام لکھ کے ورد شروع کیا بیماری بھی دور کر گئے نے دل بھی یار نال جوڑ دیو دیو جیو نر تک بھی نیل اقوال ہوتے ہی رہتے سا کیا لا گل کسی منہ چ نکل جاندی ہوں اشتہادی خطا ہو جی یسمعون القول فیتبعون آسان باتا ہوں دیئر این دیئر رب فرماندہ ہے سون کے گالتے جیڑی سب تو سون ہی ہوئے ایمان آرے ہوں دے پیچھے دور پر محر علی جیسا ہے سونے ایمان آرہ آپ فرماندے نے سب دنیا واسطے تھے ہمیشہ واسطے آپ دائیں تا کر کے مسلم گال کہ ولایت دہ ٹھپا جدو ہی لگنا ہے سلطان با بھاوے کوئی امام اہل سنت نو بھی کہنا پیا سے در در سے ورنہ خوشامد کی لڑ کیڑی پتہ نہیں کن بری گزرے نے جڑے دجیا کا فکر نہیں کرتے اپنے سلسلے کا فکر کرتے اے سلسلہ ہووے بھاوے نہ ہو سر جکانا ہی پہ تجھ سے در در سے سگ اور سب سے ہے نسبت مجھ کو تجھ سے در در سے سگ اور سب سے ہے نسبت مجھ کو میری گردل میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اندا سونیا تیرا تیرے نال نسبت در نو اپنے در جو رہنا ہے تیرے نال نسبت در نو ہے نال نسبت تیرے کتے نوئے ہے اس کتے نال نسبت احمد رضا چلو سونیا جے تیرے نیڑے دی نسبت نہیں تے دور دی ڈور تے پئی مطلب آخر احراس تیرے نسبت <تصفيق> <تصفيق> در دیے در دے سگ احمد ردا دیے چلو جے نیڑے دی نسبت نہیں تو دور دا پٹائی کافی ہے خوشحمد کرتے دانے آتے سن پوچھ وہ دانے کی سارا کچھ ادو کہ نواب آخد پیا نان پارا ریاست دا نان پارا ریاست دا نواب پیا ہے تیرے مدرسے کا سارا خرچہ دینے حالات بہت تنگ نے کوئی شیر شاعر بنا سارے حق چلے آپ فرماند نے کروں مد ہلے دول رضا کرو مد ہلے دول رضا پڑے اس بلا میں میری پلا میں گدا ہوں اب میں کری تم ہوں اپنے کریم کا میرا دید پارے نہ نہیں حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، فرمایا میں تے اپنے آقا آکی تاریف کراگا میرا دین کوئی نان پارا ہوں نان پارے دے اندر لطف دیکھو گی نان پارا آدھے نے روٹی دے ٹکڑے نو تو ادھر ریاست دا نام اتفاق سے نان پارا ہی تھا تو آپ فرما دے میرا دین پارا ہے نان نہیں میرا دیر جڑا روٹی ٹکڑے دا, دا نام نہیں جب لبے گی تعریف تریف شروع کر دیا گا ایڈا کجور بندہ وہ شیر لکھ کے دے کروڑا نہیں لینا چاہتا اوس پاک شے لکھ لکھ لکھ لکھ ہے ای مجم اجتما ہے ایمان نال دسو کیوں نام شریف آ سارا کا دل ٹرن لگ پا کی وجہ ہے ہاں ہا اس سونے نے سکھ کشش پیار اس پوندیاں ہی ہے ای نہیں تو ہر سمجھ آ گیا نا غوث پاک میرا اپنے دادا جی نال نسبت کیڑنی کی مناسبت کبی الاول شریف وہی آ گیا ربی ثانی شریف بچ آ گیا دو بزرگ دیا دو محفل ان دو دون کی خدمت نہ چیز نے کر دی اللہ تعالی جی قبول چا فرماوے انہوں نے پاکوں کا تو دو جگ بیڑا پار ٹھیک ہے سنو سلام د شر پڑ لو مستفا